جی ٹھیک ہے علامت عند القمافت النحمۃ علاقۂ عبارت پڑھ چکا ہوں میں یہاں سے آگے آپ کو علامات اسم بتاتے ہیں کیا علامات اسم سے ہم وہی جو آپ علم النحف کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں سب سے پہلے علامت کیا بتائی ہے صحت الاخبار ہو کہ اسم کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو یعنی اسم ایسی چیز ہوگی کہ جس کے اندر یہ لیاقت ہو جس کے اندر یہ استعداد ہو کہ اس سے خبر دینا صحیح ہو یا یعنی یہ کہ وہ محکوم والے بن سکتا ہو کہ اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگ سکتا ہو ٹھیک ہے حد کا مطلب ہے تعریف حد میں بس اسم کی تعریف ٹھیک ہے حد کا مطلب تعریف تو علامت ہوں صحت ال پہلی علامت یہ کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو یعنی وہ مسند بن سکتا ہو ٹھیک ہے یعنی وہ کبھی فائل کی صورت میں ہوگا کبھی مبتدا کی صورت میں ہوگا کبھی مفول کی صورت میں ہوگا تو آگے آپ کو بتائیں گے کی صحت الاخبار آن کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم آلے بن سکتا ہو یعنی اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگ سکتا ہو سیاحت الاخبار آن ہو کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو اب دیکھو ضرب ضعید مثلا ضرب سعید اب اگر آپ صرف ضربہ کہیں تو زورابا کا کوئی معنی نہیں ہے مارا اس ایک مرد نے ٹھیک ہے کس نے کوئی پتہ نہیں ہے تو ذرا زیدن کہہ دیں گے تو اب بات پوری ہو جائے گی اور اس کے ذریعے سے خبر دینا ٹھیک ہو جائے گا کہ زید نے مارا زید نے مارا ٹھیک ہے اب خبر دینا ٹھیک ہو جائے گا اگر کوئی کہہ کہتا ہے کہ جی زیدن زئی اب یہاں پر کیا ہے زیدن المبت ہے تو اس سے خبر دینا صحیح ہو جائے گا جی بالکل ٹھیک ہے نا تو زیدن القا اسی طرح کیا ہے ذرا بید آمرن اب آمران بھی اس میں زیدن بھی اسم ہے لیکن یہ محکوم علیہ بن سکتا ہے کہ ذرا زعید العمر زید نے آمر کو مارا اب عمر کیا ہے یعنی اس پر حکم لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو محکوم عالیہ بن سکتا ہو پہلی, س... پہلی علامت کہ اس کے ذریعے سے یعنی اسم وہ ہوگا کہ جس جس کے ذریعے سے خبر دینا ٹھیک ہو وہ اسم ہوگا یا یوں آپ دوسرے الفاظ میں علم النا تعبیر اختیار کریں گے تو کیا کہلائے گا یعنی وہ مستل بن سکتا ہو جسے زعید القاہم ٹھیک نمبر دو ول اضافت یہ اسم کی علامت ہے جو بھی ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوگا تو یہ علامت کس چیز کی ہے اسم کی ہے کہ جو بھی مضاف ہوگا تو وہ کیا ہوگا اسم ہوگا جیسے غلام و زیدن اب ہمیں پتہ چل گیا کہ غلام و مضاف زید کی طرف اب ہم ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اضافت چونکہ علامات اسم میں سے ہے تو لہٰذا کیا ہو جائے گا غلام و اسم کہلائے گا ٹھیک ودخول علام تعریف اور لام تعریف کا درخرا یعنی جس پر علیف لام آ جائے تو وہ بھی کیا ہوگا اسم ہوگا جیسے الرجل ٹھیک ہے کر رجل کہا ہے تو کاف مثال کے لیے کہا ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے کاف الرجل. علیف لام رجول الفلام پر لہٰذا جس لفظ پر بھی جس کلمے پر بھی علیف لام آ جائے گا تو وہ کیا کہلائے گا اسم کہلائے گا ٹھیک والجر کسی اسم پر جر آ جائے کسی بھی اسم پر جر یعنی کسرا اور زہر آ جائے تو وہ بھی علامت کس کی ہوگی اسم کی ہوگی اسی طرح تنوین دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو یہ بھی علامت کس کی ہوگی اسم کی ہوگی خیر آپ آخر میں جاری ہوتا ہے تو اس لیے کیا کہیں گے نخو بے زعی اب بے ہاں جس کے شروع میں حرف جر ہو ٹھیک ہے جی ولجر و تنوین جس کے شروع میں حرف جر داخل ہو یا اس کے آخر میں کیا ہو تنوین ہو یہی ہے ولجھر کا مطلب کیا ہے کہ حروف جر اس پر حروف جارا میں سے کوئی اس پر داخل ہو حرف جر تھا نہ اس میں صرف حرف جر مراد ہے ٹھیک ہے نا ولجر یعنی حروف جر حرف جر اس پر داخل ہو و تنوین اور تنوین کیا ہو اس پر داخل ہو جیسے بے زعی تو دونوں کی مثال بے زعید ہے ٹھیک ہے اب زیدن کے آخر میں تنوین بھی ہے اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم ہے اور اس پر حرف جر بھی داخل ہے تو اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اسم ہے ٹھیک و تسنی تو نحو کا مطلب جیسے نخو کا مطلب جیسے کاف کا مطلب بھی جیسے کر راجل جیسے ارجول نحو بے جیسے کہ بے آپ لوگوں نے پچھلے سال عوامل النحو کے اندر کتنی بار پڑھا ہے نحو پڑھا ہے نا ترکیب بھی کی ہے نحو کی تو نحو کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے عوامل النحو کے اندر جتنے بھی قواعد بیان کیے کہ کون کون سے حروف حروف جارہ میں سے کس کس کے لیے آتے ہیں اس میں سے ہر حرف کے بعد یہ ہے نحو فلا نحو مثال آگے دی آخر میں نحو کا لفظی کہہ کر ٹھیک ہے تو نحو کا مطلب جیسے بے اچھا جی وہ تو ولجہم ہو جمع جو ہوگا وہ کیا ہوگا اسم ہوگا تسنیا بھی اور جمع بھی مم. اچھا جی اللہ اکبر کبیر تسنیا اور جمع ہونا یہ بھی کیا ہے علامت کس کی ہے اسم کی ہے پڑھ چکے ہیں ورنہ सिफत اسی طرح صفت ہونا صفت واقع ہونا کسی انا है کا مطلب ہے صفت ٹھیک ہے صفت ہونا بھی کس میں سے علامات وندا اسی طرح کیا ہے اس میں تصغیر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے مساغر اس میں مشاغر کہ کسی چیز کے اندر جب اچھا تو اس لیے جب کسی چیز کے اندر حقارت والے معنی اور چھوٹے یعنی اس طرح کے حقارت والے معنی پیدا کرنے ہوں تو اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں اس میں تصغیر سے اس کو تصغیر یا تصغیر اس میں بڑھا دیتے ہیں جیسے رج سرج وغیرہ وغیرہ آپ نے مثالیں پڑھی ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی تصغیر ہوگی تو جس اسم کے نہ تصغیر ہوگی تو اس طرح سے سمجھ جانا چاہیے کہ کیا ہے وہ اسم ہوگا فعل وغیرہ نہیں ہوگا ون دا جس جس کلمے پر ہر فن داخل ہو تو وہ کیا ہوگا اسم ہوگا تو آج کے سبق میں آپ نے کیا پڑھا ہے اسم کی علامات سب سے پہلے الاخباروان ہو اسم وہ ہوگا کہ جس کے اندر کیا ہو جس کے ذریعے سے خبر دینا ٹھیک ہو جیسے نعزید نقائم نمبر دو اضافت کہ ایک اسم دوسرے کی طرح مضاف ہو تو جو بھی مضاف ہوگا وہ کیا کہلائے گا کیا کہلائے گا اسم تخور اللہ میں تعریف علیف لامس پر داخل ہو کار رجل جیسی الرجل جر جر اس پر داخل ہوئی نہیں تھا. نہیں تھا. ہے میرے پاس اس وقت سامنے نہیں پڑی المنا ہوگا پر الحلامات سے ٹھیک ہے عرف نے <تصفح> اچھا مارفا کی علامات میں سے ہے نا تو مارفا کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے معرفہ نکرہ تو آپ نے پڑھا تو معرفہ کے اندر تو ہے نا حرف ندا اور معرفہ کیا ہوتا ہے اسم اچھا جی وہ تن جر حرف جر اور تنوین و تسنیت بولے جم و تصنی اور جمع ہونا ون نات اور صفت واقع ہونا یہ بھی اسم میں سے تصویر اور کے کی اتنا کافی ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ مجھ سے میتھ آپ کے یہاں ناصر ہوں السلام علیکم و اللہ